أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله آسع عليم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی السلام خمس شہادت اللہ و ان محمد رسول اللہ قوم رسول الله ایتا ازک و الحجی و وصوم ربان واحل ومسلم اسلام مسلم اسلامی اور دوستو الحمد للہ سلاد اور سلاد سے متعلق تمام مسائل سے اور مختلف نو کی نمازوں کے بیان سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں اس کتاب کے اندر پڑھ لیا ہے ہم نے اور آج سے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ کتاب الزکات ہم لوگ پڑھیں گے زکوٰ اسلام کا ایک رکن ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی یعنی ارکان اسلام یہ ہیں نمبر ایک شہادت اللہ اللہ ون محمد رسول اللہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی جائے دوسری بنیاد یا دوسرا رکن سلاد کا قائم کرنا ہے اور تیسرا رکن زکات ادا کرنا ہے اور چوتھا رکن رمضان کے روزے اور پانچواں رکن حج ہے تو اس حدیث کے اندر زکوات کو اسلام کا رکن بتایا گیا ہے اور اسی طرح سے قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قیم ال و طاط الزک کہ سولاد قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور متقین بندوں کے کی, کی صفات کے بارے میں یا صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما ولی حکم اللہ آمنوا الدین عامن الدین و سولا ذکا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومنین ہیں جو سلاد قائم کرتے ہیں اور زکوات ادا کرتے ہیں زکوات کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے زکوات جیسا نظام دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا زکات کی تعریف کیا ہے وہ بیان کر کے پھر میں فضیلت اور اہمیت بتاؤں گا زکوات کی لغوی تعریف نمو اور تطہیر کے ہیں یعنی بڑھنا اضافہ ہونا اور پاک کرنے کے معنی میں تو گویا کہ اسلام کے اندر جو زکوات کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ زکات دینے سے آدمی کے مال میں اضافہ ہوتا ہے آدمی کا مال بڑھتا ہے اور زکات ادا کرنے سے آدمی مال کی محبت سے مال کی تما اور لالچ سے پاکو صاف ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے اب یہی مانا شریعت شریعی معنی بھی ہے یعنی مختلف خاص قسم کے مالوں سے اس کے مقررہ مقدار کو نکالنا یہ زکات کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ وہی ہے کہ آدمی کا مال پاک ہوتا ہے اس کا دل مال کی لالچ سے پاک و صاف ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کے مال میں برکت بھی آتی ہے زکات ادا کرنے سے زکات کی حکمت ایک مشہور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حضرت معاذ نے جبل الدی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس بیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرین تاؤ کلک تو اقبال ہم اللہ تر زکات فی ام کہ اگر وہ نمازوں کو مان لیں اور نماز کا اقرار کر لیں تو تم ان کو بتاؤ کہ ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات فرض کی ہے اور جو ان کے مالداروں سے لے کر کے ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی تو یہ زکوٰۃ کی کیا ایک حکمت بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اندر حضرت معاذ نے جبل لگی اللہ تعالیٰ ہو جب یمن جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا امیر اور دائی کی حیثیت سے ان کو بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ آپ جا رہے ہیں ان کو بتائیے کہ ان کے مالداروں سے زکوات لی جائے گی وہ تردو علاف قرائم ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی تو گویا کہ مال کے ذریعے سے جو امت کا سوسائٹی کا سماج کا جو غریب مسکین اور فقیر اور اسی طرح سے قرضدار وغیرہ ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور کتنے لوگوں میں زکات تقسیم کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر ہے سور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان نم صدقات کہ کے صدقہ کے حقدار اور صدقے سے مراد یہاں پر زکات ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ صدقہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کیا کہتے ہیں زکات کا لفظ استعمال کرتا ہے تو انما الصدقات للفقراء الفقرا صدقہ فقیروں کے لیے ہے والمساکین مسکینوں کے لیے ہے فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو بالکل محتاج ہو مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو ولا ملین اسی طرح سے زکوٰۃ کی وصولی پر جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں ان کی تنخواہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے دی جائے گی <قُلُوبُهُم> اسی طرح سے وہ غیر مسلم جن کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے کہ ان کو کچھ دے دیں گے تو وہ جو ہے اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے اور اسلام کی طرف مائل ہوں گے یا اسی طرح سے وہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جن کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کچھ ان کو مال دے دیا جائے تاکہ مسلمان محفوظ رہے تو اس طرح سے وہ معلفت قلوب ہوں اور اسی طرح سے گردن کی کے آزاد کرنے میں پرانے زمانے میں جو غلامی کا ایک سلسلہ تھا کہ لونڈی اور غلام ہوتے تھے زر خرید غلام ہوا کرتے تھے آدمی آدمی بیچے اور خریدے جاتے تھے تو اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی آزادی میں بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے آج اسی ضمن میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے کسی گناہ کی وجہ سے یا اسی طرح سے کسی غلطی کی وجہ سے یا کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا ہے تو وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کچھ قرض ہے تو اس طرح سے ان کے ان کی گردن کو آزاد کرانا بھی اس میں شامل ہو جائے گا آج کل وہ صورت تو نہیں لیکن یہ اس طرح کی صورت آج بنتی ہے وال عاملین کلوب ہو الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وبن والغارمین غارمین کون لوگ ہیں جو قرضدار ہیں وہ الرقاب والغارمین جو قرض دار لوگ ہیں جن کے اوپر بہت سارا قرض لدا ہوا ہے تو ان کو بھی ان زکاة کا مال دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے وہ فی صبیل اللہ و ابن صبیل اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں اب یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد اکثر اہل علم نے اکثر اہل علم نے جہاد فی اللہ مراد لیا ہے اور اس جہاد کی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی کیونکہ جہاد صرف میدان جنگ میں قتال کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اگر کہیں دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہو دعوت کا کام کیا جا رہا ہو تو وہ بھی ایک جہاد ہے جہاں کفر پھیل رہا ہے شرک پھیل رہا ہے بداتیں پھیل رہی ہیں گمراہیاں پھیل رہی ہیں دعوت و تبلیغ کا کوئی مرکز ہے تو وہاں بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہاں کے بہت سارے علماء کا جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ دے سکتے ہیں وہ سبھی اسی طرح سے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے مسافر اپنے وطن میں گھر سے مالدار ہو لیکن اگر سفر میں آ کر کے وہ پریشانی کا شکار ہو گیا ہے اور محتاج ہو گیا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یہ زکوٰۃ کے مصارف ہے اب اگر ہم اور آپ ذرا سا دیکھیں غور کریں اور اس میں جو ہے فقیر اور مسکین میں بیوائیں یتیم یتیم بیوائیں اور اس طرح کے سارے لوگ آ گئے یعنی معاشرے اور سوسائٹی کے کا جو ایک جو ہے کمزور طبقہ ہے اس کے اوپر زکوات کا مال لگایا جائے گا اگر ہمارے ہم مسلمانوں کے اندر سب لوگ جو ہے صحیح صحیح انداز سے اپنے مالوں کی زکات نکال دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امت میں غریب اور محتاج نہیں رہ جائیں گے کیونکہ ایسا نظام یہ ہے یہ ایسا نظام ہے یہ فرض والا نظام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو عام صدق و خیرات کی تو اور زیادہ ہے ابھی بیان کی جائیں گی بہت ساری حدیثیں تو اس لیے یہ ایسا نظام ہے اسلام کا کہ دنیا کی اور قوموں کے اندر یہ نظام دنیا کے اور مذاہب کے اندر یہ زکات کا نظام نہیں ہے نہ تو اسلام میں نہ تو اسلام میں اشتراکیت کی کیا کہتے ہیں گنجائش اشتراکیت یہ ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ سب لوگ جو ہے مال میں سب لوگ برابر ہیں مالدار اگر کماتا ہے تو صرف اسی کا حق نہیں ہے بلکہ برابر برابر غریبوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے گا یہ اشتراکیت کا نظام ہے تو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالی نے مالدار کو زکوات نکالنے کا حکم دیا ہے اگر وہ زکوات ڈھائی پرسنٹ جس کو آج کہتے ہیں اور مختلف اس میں جو ہے مختلف جیسا کہ مسائل بیان کیے جائیں گے کہ کن کن مالوں میں کتنا کتنا نکالا جائے گا تو اگر نکال دیے جائیں تو ان اللہ تبارک مطالعہ امت کے اندر موجود غریب طبقہ کی غریب طبقے کی ضرورت پوری ہو جائے گی چند حدیثیں زکات کے فضائل میں سے ہیں جیسے نمبر ایک جو حدیث آپ پڑھ چکے ہیں قرآن کی آیات بھی بہت ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من خزمن تو ذکی وسل علیہم کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں اور یہ صدقہ انہیں کیا کرے گا انہیں پاک کر دے گا وہ تو اور انہیں کیا کر دے گا ان کی ان کا تزکیا نفس سے کر دے گا ان کی ظاہری اور باطنی صفائی کر دے گا تو یہ زکوٰۃ کے فوائد میں سے ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دن و رات اور اسی طرح سے وہ طور پر علا اور اعلانیہ طور پر خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ دین بلحاریہ فلاحم اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے وہ ان لوگوں کا دوست ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایمان والوں اور نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے زکوۃ ادا کرتے ہیں انما ولیيكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذين يؤتقمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وهم راکعون اسی طرح سے اللہ تبارک تعالی نے زکوۃ ادا کرنے والوں کو جہنم سے بچنے کی خوشخبری سنائی ہے وایا تجنبہل اتہ اللہی یتی مالو یہ تزک کہ جہنم سے آگ سے وہ بچ جائے گا جو اپنا مال جو ہے جو متقی ہوگا جو مال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا پاکی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح سے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی نے زکوت کے اور صدقات کے بارے میں وہ مشہور آیت جو ابھی میں نے پڑھی مَثَلُ الَّذِينَ اِنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیسی ہے؟ ایک دانے کسی ہے جو دانہ زمین میں ڈالا جائے اور اس دانے سے سات بالیاں نکلیں كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ ان سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ کہ ایک دانا ڈالا جائے زمین میں اور اس سے سات بالیاں نکلے اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوں سو دانے ہوں تو اللہ تبارک مطالعہ نے نیکی کا بدلہ دس سے لے کر کے سات سو گنا تک دینے کا وعدہ کیا ہے منجا ابل حسرت فلح اشرم تعالیہ کہ جو نیکی کرے گا ایک نیکی کا بدلہ دس ملے گا اور اس آیت کے اندر یہ ہے کہ سات سو گنا تک اب سات سو گنا تک ہمیں جو ثواب ملے گا وہ کس اعتبار سے ہمارے اپنے اخلاص ہمارے اپنے اپنی محبت اور ہماری اپنی چاہت اور ضرورت کے اعتبار سے جب ہم خرچ کریں گے تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سو گنا تک ادرے مقرر کیا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر زکوٰۃ اور صدقات کرنے کا حکم بھی دیا ہے یا اخرجنا تو من الارض کہ اے ایمان والو اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اور جو زمین کی پیداوار ہے جو ہم زمین سے تمہارے لیے غلے اگاتے ہیں ان میں سے خرچ کرو تو بے شمار مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے سقطات ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے اللہ, کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة ادا کرنے والے سطح و خیرات کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے کہ ایک صحابی آئے حضرت ایوب رضی اللہ ابو ایوب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک شخص سے آئے اتا او ان الرجل قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد الله ولا تشرك بہی شيئا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جنت میں داخل ہونے کا راستہ تو قیم صلاح نماز قائم کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ نماز کا قائم کرنا جنت میں تمہیں داخل کر دے گا و تو زکا اور زکوٰۃ ادا کرو یہ اس سے جو ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو گویا کہ زکوات ادا کرنے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ زکوٰ کا عمل تمہیں جنت میں داخل کر دے گا وہ تو سل اور رشتوں کو جوڑو یعنی صلہ رحمی کرو سلا رحمی کا مطلب جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی مدد کرو ان کے ساتھ تعاون کرو ان پر خرچ کرو ان کی اگر محتاج غریب فقیر ہو مسکین ہو تو ان پہ ان کو مال دو اور ان کے اوپر خرچ کرو تاکہ سلا رحمی ہو سلا رحمی صرف زبانی نہیں ہوتی ہے ہاں رحمی صرف زبانی سے نہیں بھائی ان سے زبانی بات کرو گفتگو کرو اسی طرح سے آ, تسلی دو اگر کوئی ایسا موقع ہو ان کے اوپر خرچ کرنے کا وقت ہو تو خرچ کرو یہ سب سارے اس کے اصول ہیں اور اس کے طریقے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من انفق نفقتن فی سبیل اللہ کوتی بنو سب میں باف اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اس کے اس کی کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی سات سو نیکیاں لکھی جائیں گی سات سو گنا اس کو نیکی دی جائے گی اور یہ صحیح الترغیب کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات اور خیرات کی کتنی قدر کرتا ہے بہت قدر کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل السدقات بے یکبل صدقات بےینی کہ اللہ تبارک و تعالی صدقات کو خیرات کو زکات کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور فیوری ہا لے آحدم کما یو ربی ف آحد یا مہرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے قبول کرتا ہے انہیں داہنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے جیسے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو کوئی چھوٹا گھوڑا بچہ ہوتا ہے خوب اس کی تربیت کرتا ہے مالش کرتا ہے اس کی آہ, خوب تربیت کرتا ہے کھلاتا پلاتا ہے بڑھاتا ہے ہاں یہ سمجھنے کے لیے دیہاتی لوگ جو دیہاتی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے بچے کو جیسے کوئی اچھی طرح سے خوب آہ, مالش کرتا اور اس کو اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے بڑھاتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک کو تعالیٰ بندے کے سبقات کو لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے اس میں بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لکمہ ایک لکمہ جو بندہ کسی غریب مسکین کو دیتا ہے اور یہ بھی کہہ لیجئے کہ جو اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے لکما خوراک غذا جو مہیا کرتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اللہ تبارک مطالعہ اس کو بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا جیسے بہت پہاڑ ہو بہت پہاڑ کے برابر اللہ تبارک مطالعہ اس کو فوابطہ کرے گا تو دیکھیے اللہ تبارک مطالعہ قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سبقات اور خیرات کی قدر کرتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے نا علم یا علم اکبل توانخص صدقات کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے صدقات کو لینے کا مطلب کیا اللہ محتاج ہے یہودی ظالموں نے کیا کہا, کہا؟ کیا کہا اللہ کیا ہے فقیر ہے نہنو اگنیا ان اللہ فقیر و نہنو اگنیا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے ہم غنی ہیں کیوں فقیر کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکات فرض کیا زکات فرض کیا تو کیونکہ یہودی جو ہے مال کے بہت زیادہ حریص آج بھی دنیا کی مالداری پر کنٹرول کس کا ہے یہودیوں کا ہے انہوں نے اصل سونا ہے کر کے ہم کو کاغذ تھما دیا کیا تھما دیا ہم کو کاغذ تھما دیا بس وہ لوگ راضی ہیں. کام چلنا ہے کام چل رہا ہے بہرحال تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہاں ان اللہ فقیروں اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تردید کی ایک جگہ کہا وکالت عید اللہ مغل اللہ غلطی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا تنگ ہے مالداری ان کو چاہیے مال چاہتے تھے نہیں مل رہا ہے تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ بڑا تنگ ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے عید اللہ مغل لو ما تالو ان کے اس قول پر اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو بد دعا دی ان پر لالت بھیجی کہ ان کے ہاتھ بند جائیں اور اس کے کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر لالت ملعون قرار دیے گئے بل دہ مفسو طقال اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بالکل کھلے ہیں ہاں جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرتا ہے ملتا نہیں ہے تو کہتے اللہ فقیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے وہ بندے ہوئے ہیں تو بہر اللہ تبارک و جو ہے صدقات کو قبول کرتا ہے لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ کے سامنے گزری کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داہنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر تربیت کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور جو ہے صدقات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یبحق اللہ الربا و رب اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو ہ۔ بڑھاتا ہے آج جو دنیا سودی نظام میں گرفتار ہے اگر اسلام کے نظام زکوٰۃ کو نافذ کیا جائے اور اسلام میں جن آیات اور حدیث کے اندر صدقات اور خیرات اور غریبوں محتاجوں مسکینوں کے ساتھ فصل سلوک کرنے ان کی مدد کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اگر دنیا اس پر عمل کر لے تو دنیا سے یہ سودی نظام اور سودی کاروبار کیا ہوگا ختم ہو جائے گا آدمی قرض کیوں لیتا ہے آدمی قرض کیوں لیتا ہے ضرورت پڑتی ہے اگر اس کو کوئی قرض دینے والا ہو کیا بھائی جو ہے ہم کو ایک مدت کے لیے دے دیجیے ہم آپ کو دے دیں گے تو اس کا تعاون ہو جائے گا کوئی دے دے اس کا بغیر بغیر کیا کہتے ہیں اضافے کے مطالبے کے کہہ کے ہم جو ہے اگر سو ریال لیا دیا ہے تو سو ہی ریال لے جیسا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر جیسا کہ اسلامی قانون ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا جتنا دیا ہے قرض میں اتنا ہی لے اگر اس طرح کا ہو جائے اسی طرح سے جو زرکات کا جو نظام ہے اگر اس کی تنفیذ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کافی حد تک یعنی ستر اسی پرسنٹ تک جو ہے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی سے غریبی ختم ہو جائے گی کافی حد تک بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ پورے طور پر جو ہے فقیری اور مسکینی کا خاتمہ ہو جائے گی. کیونکہ صرف یہی نہیں صرف زکات ہی کے نظام میں نہیں آپ اگر کیا کہتے ہیں مختلف کفارات کو دیکھیں مختلف کفاروں کو دیکھیں کہ اگر کوئی جو ہے قسم کھا لے اور قسم اس کو وہ توڑ دے تو پھر کیا کرے اتنا معاشرتی مساکین من نمینہ ما ہوتے اہلی تم آؤ قسمت ہم کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا پہلائے پہنائے دیکھیے اور پھر اس کے بعد یا تو گردن آزاد کرے اگر یہ نہ ہو تو پھر روزہ رکھے ہاں اسی طرح سے اگر جو ہے اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے فدیہ ادا کرنا پڑے حج کے موقع سے تب بھی جو ہے وہاں پر مسکینوں کو کھانے, کھانا کھلانے کا حقم ہے اسی طرح سے کوئی روزہ کسی سبب سے یا شریری ازر کی بنیاد پر کوئی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو وہاں بھی کھانا کھلانے کا حقم دیا ہے اور بہت سارے مسائل میں قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خرچ کرنے کا جو ہے ابھارا ہے تو اس طرح سے اگر اسلام کے نظام پر عمل کیا جائے تو دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے غریبی اور مشکین کا اور سودی نظام سودی کاروبار جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ مثل البیلی ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مثل البخیلی اور متصدیقی کا مثل رجلین علیہما جب من حدید من سدی ہما اللہ کہ بخیل کی مثال اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دونوں آدمیوں کی طرح سے ہے کہ جن کے جسم پر لوہے کی دو جو ہے کمیصیں ہوں لوہے کی کیا ہو دو کمیصیں ہوں کہاں سے ان کی چھاتی سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے یعنی یہاں تک بالکل ہاں کمیس ہو اس طرح سے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اب فام الفک لائن فکو شی اللہ جلدی خرچ کرنے والا وہ ام المنفک جو خرچ کرنے والا ہوتا جب خرچ کرتا ہے تو وہ لوہے کی کڑیاں لوہے کی کمیز جو ہے وہ کشادہ ہوتی چلی جاتی پھیلتی چلی جاتی ہے کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے حتہ تخفہ بنا لتاف آتا رہا تک کہ پھلتے پھلتے پھلتے جو ہے اس کی انگلیاں بھی جو ہے اتنی بڑھ جاتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو ہے اس کی انگلیاں تک جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں کیسے جیسے یوں سمجھے کہ کوئی بڑا کپڑا ہو بڑا سا لباس ہو بڑی سی قمیص ہو آدمی اس کو پہن لیتا ہے تو بالکل جو ہے آستین باہر چلی جاتی ہے کشادہ ہوتا ہے تو گویا کے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دو آدمی ہیں جن کو جن کا سینہ یہاں تک جو ہے لوہے کی لوہے کی کیا کہتے ہیں قمیص سے یا چھوٹی اس سے جکڑا ہوا ہے پھر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ کڑیاں ڈھیلی ہوتی چلی جاتی ہے اور جسم کو شادہ اور کھلتا ہوا چلا جاتا ہے اور بخیل کے ساتھ کیا ہے بخیل کے ساتھ معاملہ کیا ہے فلاد و شیئر مکان شخص جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے دل میں بخیل کے جذبہ آتا ہے تھوڑا وہ آتا ہے کہ دیکھتا ہے کوئی غریب ہے مسکین ہے خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دوسرا نفس اس کو ملاوت کرتا ہے ایک ریال دے دو جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے ایک ریال کیا دو گھر پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو حلقے ہیں اس کی جو کڑیاں ہیں لوہے کی جو کمیز ہے اس کی وہ کیا ہے اپنی جگہ پر تنگ ہوتی اور جسم سے چمٹتی چلی جاتی ہے جب جب وہ ارادہ کرتا ہے تب تک جو ہے اس کے جسم اس کا جسم تنگ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی کمیز کشادہ نہیں ہوتی اور اسی حال میں وہ چل بستا ہے دیکھیے کس طرح سے اب بکیل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثار بیان کی گئی اسی طرح سے ایک اور حدیث بڑی عمدہ حدیث اللہ پر ہم لوگ غور کریں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے انا بھی ہو رہے رہتا ردی اللہ تعالیٰ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن یومن یوس بح العبادی الا مالاکانی فل فیق الحد اللہ منفکن خلف الآخر اللہ منفکن طلفہ راہ الباری مسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ان حدیث, ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح ہر وہ دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں یعنی ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما اللہ آ منفقا خلفا کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما خلفا یعنی اور زیادہ دے اس کے جو مال وہ خرچ کر دیا ہے اس کی جگہ پر تو اور مال اس کو دے دے دوسرا کیا کہتا ہے بد دعا کرتا ہے اللہ اے اللہ مان خرچ کرنے سے رکنے والے کو اور اپنے ہاتھ کو روکنے والے کو اللہ برباد کر دے کتنی بڑی بددعا ہے غریب مسکین فقیر ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے جانتے ہیں خرچ نہیں کرتے ضرورت ہوتی ہے خرچ نہیں کرتے آ تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میں کس قم مال کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا یہ محک اللہ ربا وی السدق تجربہ ہے تجربہ ہے خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے اور دیتا ہے اس کے یہاں تنگی نہیں رہتی جو ڈرتا ہے بخیل بخیلی کرتا ہے اور خوف محسوس کرتا ہے کہ ارے ہم دے دیں گے تو کیا, کیا ہم کھائیں گے ہاں کیا ہم کھائیں گے اور ہمارا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنگ ہی رکھتا ہے کیونکہ بدوا فرشتے کرتے ہیں فرشتے بدعا کرتے ہیں اللہ منف کر تلفا جو کیا کہتے ہیں بخیلی کرتا ہے غریبوں میں اسکین محتاجوں کو نہیں دیتا ہے اللہ اس کو برباد کر دے اس کے مال کو برباد کر دے اور ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہل تر سرون اور تر ہے عظیم حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا تر سکون اللہ بے تمہاری مدد نہیں کی جاتی یا تم مدد نہیں کیے جاتے اور تمہیں رشتے نہیں دی جاتی مگر کمزور لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہم جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے ان کو ان کی روزیوں میں کشادگی پیدا کرتا ہے ہاں کیوں؟ اس کہ غریب مسکین بڑے دل سے دعا دیتے ہیں بڑے دل سے دعا دیتے ہیں ہاں؟ تو یہ ساری فضائل کی احادیف ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے سلسلے میں یہ نہیں فرمایا کہ آدمی ہاں؟ یہ سوچے کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یعنی زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم زیادہ زیادہ خرچ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم شاید فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے صدقہ کر کے بچانا چاہتا ہے چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو اسے ایک کھجور کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بچا لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں ایک حدیث بیان فرمائی شاید فرمائی اتنا ولو بشتھم راہ اتنا ولو بے شکت اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ تمہارے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک چند کھجورے اس کو غریب مسکین کو دے دو فقیر کو دے دو محتاط کو دے دو اور ان سدقات فروغ غم کہ صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو بجھا دیتا ہے اما ایشا رضی اللہ تعالیٰ علہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوتی ہے اس کے پاس چھوٹی چھوٹی دو بچیاں ہوتی ہیں اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گھر میں کیا ہے دیکھا کہ تین کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اللہ اکبر کیسے لوگ تھے کہ گھر میں کیا تھا بہرحال اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تینوں کھجوریں اٹھائی اس عورت کو دے دیا عورت نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور اس نے سوچا کہ ایک کھجور ان کو دینے کے بعد وہ خود کھا لے بچیاں بھوکی تھیں بے انہوں نے جو ہے جلدی سے کھا کر کے پھر اپنے ما, اپنی ماں کو دیکھنے لگی دونوں بچیاں اس عورت نے اس کھجور کے ٹکڑے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور آدھا آدھا ٹکڑا دونوں کو دے دیا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ادا بہت پسند آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے تو ان سے یہ ماجرہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی خوشخبری سنا دو کہ اس کے اس عمل سے اللہ تبارک متعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا اس طرح سے اب ایسا کرنے سے آدمی کا آدمی کا جب دل ہوتا ہے دل سے جب آدمی خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ آ کے یہاں پر خرچ کرنا چاہیے اور دوسرے کی پریشانی کو اور دوسرے کی موتاجگی کو دیکھ کر کے آدمی کا دل رونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے بہت پسند ہے اسی وجہ سے خدی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی ہجور کا ایک ٹکڑا یا ایک درہم کبھی ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ جاتا ہے ایک درہم کبھی کبھی ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ جاتا ہے کیسے کہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ایک یا دو درہم ہوتا ہے غریب غریب آدمی مسکین آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ایک دو درہم ہوتے ہیں تو اللہ کے راستے میں سے اللہ کے راستے میں ان دونوں درہموں دل میں ان دونوں درہموں میں سے ایک درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اور دوسرا آدمی ہوتا ہے جو جس کے پاس بہت مال ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو اپنے مال میں سے ایک لاکھ اٹھا کر کے دے دیتا ہے خرچ کر دیتا ہے دیکھیے اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص سے نے ایک درہم خرچ کیا اس کی پوری ملکیت کتنی تھی اس کی پوری ملکیت کتنی دو درہم کتنی دو درہم اس کی پوری ملکیت ہے گویا کہ اس نے اپنا آدھا مال اٹھا کر کے دے دیا اور ایک مالدار ہے جو کروڑ پتی ہے اس نے ارب پتی ہے ملین بلیا بہت اس کے پاس دولت ہے اس نے اگر اپنے مال میں سے کچھ اٹھا کر کے زیادہ دے دیا تو کیا کہا جائے گا اس کو زیادہ سواب ملے گا دیکھیے ایک آدمی نے اپنی آدھی ملکیت اٹھا کر کے دے دی میرے پاس جو کچھ تھا وہ اٹھا کر کے دے دیا تو کون بڑھے گا خواب میں وہ جس نے ایک ریال یا ایک گرہن دیا لیکن دل سے دیا ضرورت مند تھا وہ اس کا حاجت مند تھا لیکن کسی اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دیکھا اٹھا کر کے دے دیا لیکن ایک بہت زیادہ کروڑ پتی اور آرب پتی ہے اس نے اپنے بہت زیادہ مال میں سے کچھ اٹھا کر کے دے دیا گھر کی میں تعداد میں زیادہ ہے لیکن اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا ایک حدیث مشہور حدیث ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کسی موقع سے سب و خیرات کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب اعلان کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا تو جب لوگوں نے خرچ کیا اور سب کو فیراک لے آئے جمع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے بکر کیا لے آئے ہوا کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کر کے لایا ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ علو سے پوچھا کہ اے عمر تم کیا لائے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا اس کا آدھا لے آیا ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا تو دیکھیں اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے آئے تھے وہ زیادہ رہا ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے لیکن فرق کیا ہے کہ گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کے لایا ہو اپنی پوری کائنات دے دی اور ایک آدمی ہے جو اپنے اپنے لیے کچھ رکھ کے آیا ہے دونوں میں کیا ہے اللہ دیکھیے صحیح حدیث ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک دینار کبھی جو ہے سو دینار سے آگے بڑھ جاتا ہے ابو سور نبی داود کی روایت ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کیا کہا ہے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سبق در ہم کتنا ہے الف ہنڈریڈ ایک ہزار میں سو ہزار کتنا ہوا ایک لاکھ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا کیسے ایک آدمی ہے جس کے پاس دو گرہم ہے آخا آحڈا پتا سدتا بھی ان دونوں میں سے ایک لیا اور اس کو خرچ کر دیا اور دوسرا آدمی ورد اللہ کثیر ایک آدمی جس کے پاس بے تعداد بے انتہا مال ہے تو اس میں سے کیا ہے اس نے کیا کیا ایک لاکھ لے کر کے دے دیا فصل تک کم ہے لیکن ایک گرہن آگے بڑھ گیا کیوں اس لیے کہ اس کی کائنات ہی وہی ہے اسی طرح سے اپنے قریبی رشتے داروں پر خرچ کرنا خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے قریبی رشتے داروں پر خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے دوہرا ثواب ہے کیوں تو ثواب ہے اس لیے کہ ایک تو اسے مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرے اس کو سلا رحمی کا ثواب ملے گا رشتے داری کا خیال کرنے کا ثواب ملے گا اسی لیے اسی لیے ہر شخص کہاں خرچ کرے سب سے پہلے ہاں اپنے قریبی رشتے داروں پر بھائیوں پر بہنوں پر خالاؤں پر ماموں پر پھوپھیوں پر اس چچاؤں پر اور جو ان کے ان کی آل اولاد ہے جو غریب مسکین ہیں قریبی رشتے داروں پر ان پر خرچ کرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدا قتل صدا قت رحمی علا در رحمی یہ حسن روایت ہے کہ ایک رشتے دار کا صدقہ کرنا اپنے رشتے دار پر صدقہ بھی ہے اور سلا رحمی بھی ہے اسی طرح سے ابھی ایک حدیث ذکر کی گئی لڑکیوں کے تعلق سے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ایک تو عام زکوٰۃ ہے جس کا جس کی بڑی ساری فضیلتیں ہیں اور صدقات اور خیرات بھی کیا کہتے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور آدمی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے صدقہ ہے یعنی صدقہ کس معنی میں خیر کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ آدمی ایک دینار اور درہن خرچ کرتا ہے غریب مسکین پر اور ایک دینار ایک درہن یا کچھ پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینار اور درہم جو پیسہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس کا ثواب دوسروں کو دینے سے زیادہ ہے کیا سمجھے یہ وہ چیز ہے جو آدمی کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اپنے خرچ... گھر والوں پر خرچ کرتا ہے کیوں ایسا ہے غریب اسکیم ایک دو یعنی آدمی نے ایک سب کو خیرات غریب مسکین پر کیا اور ایک کیا اپنے گھر پر جیسے ایک آدمی پاس دو درم دو ریال ہے ایک ریال غریب کو دے دیا اور ایک ریال اپنے گھر والوں کے پر خرچ کیا ایک سو گریب کو دیا ایک سو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کس کا ثواب زیادہ ہے جی پر گھر والوں پر جو انسان خرچ کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ غریب کو دینا فقیر کو دینا یہ سنت اور مستحب ہے زکات کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے اور جو گھر والوں پر خرچ کرتا ہے گھر والوں کی پر خرچ کرنا گھر والوں کا خیال کرنا اس کے اوپر واجب ہے فرض ہے تو فرض کا سواب زیادہ ہوگا نفل کے ثواب سے یہ ان ضروری ضروری خرچے میں سے ہے مثال کے طور پر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے خوراک اور اس کی غذا کا انتظام کر سکتا ہے تو اس کا اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرنا ان پر خرچ کرنا ثواب کے اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے البتہ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں اور مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی اپنے اوپر اپنے اپنے اولاد سب کے اوپر غیروں کو ترجیح دیتا ہے یہ ایک دوسرا مقام ہے یہ ایک کیا ہے دوسرا مقام ہے بہت ساری صحابہ اکرام کی اس ہاں؟ صحابی کا واقعہ ہے گھر میں مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان تھا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ازواج مطالرات کے پاس خبر بھیجی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ اکبر کہا کہ کون ہے جو ان کو اپنا آج مہمان بنائے گا ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلم والو طلحہ ہے یا کون ہے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اپنا مہمان بناتا گھر پہنچے تو اہلیہ سے پوچھا کہ کیا ہے گھر میں کہا بس بچوں کا کھانا ہے بچوں ہمارے اور آپ کے لیے بھی نہیں بچوں کے لیے ہے بس تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں مناسب نہیں ہے کہ ہاں ہم اپنے بچوں کو کھلا دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان جو ہے وہ بھوکھا رہ جائے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کھانا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم دو آدمی کھا سکیں ایسا ہے کہ ہاں جب ہم کھانا کھانے لگیں گے تو تم چراغ کسی بہانے سے گل کر دینا تاکہ اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کھا لے اور میں دھیرے دھیرے اپنا منہ ایسے ہی چلاتا رہوں اور ہوا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آئی تو اس طرح سے بھی واقعات قرآن میں ہے مدینہ کے انصاریوں کی فضیلت انصاری صحابہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کے اوپر سخت ضرورت ہو سخت ان کو ضرورت ہو خود رکھاتے کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے کتنے اچھے تھے محمد کے گھرانے والے اسی طرح سے اور بچیوں پر اسی طرح سے بہنوں پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں پر خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں یا جن کی کفالت میں بہنیں ہیں ان پر خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے چند حدیثیں سن لیں الوکمت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقباب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکان منکان اللہ تن سبرا ہند و اپام ہن و صفا ہن و کسا ہن من النار ہی کن احمد و سحاشی خلوانی رحم اللہ صاحل جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور ان پر وہ صبر کرے ہاں جس پر جس کی تین بیٹیاں ہوں اور پر ان پر اس نے صبر کیا ان کو کھلایا ان کو پلایا ان کو پہنایا اپنی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کما کر کے ان کو کھلایا پہنایا اور اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت اچھی کی اور ان کی شادی کر دی دوسری احادیث میں اس طرح سے بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہو جائیں گی ان کے لیے اللہ حد دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں ہوں تب بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں ہوں تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی تو بیٹیاں بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آج ہمارا ہمارے معاشرے میں خاص کر کے اپنے ہندوستان پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر بیٹیوں بیٹیاں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عجیب سا زمان جاہلیت میں جی, جیسا لوگ کرتے تھے وہی دام بشراہدم بال انسا بل لوج ہو مسمدم و کہ جب کسی کو جو ہے بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو بڑا برا ثابو بنا لیتا ہے اور چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے لیکن اسلام نے بیٹیوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے دوسری روایت ہے کہ شیخ البان رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے نا رسول صلی اللہ فرما اللہ صاحب المن محمد یا خواتین منار یہ بھی صحیح روایت ہے صحیح الجام کے اندر کہ میری امت میں سے جو تین بیٹیوں کی یا تین بہنوں کی کیا کرتا ہے کفالت کرتا ہے تربیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تعلیم دے کر کے اور اسی طرح کھلا پلا کر کے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی اللہ عبر. اور اگلی روایت میں ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے ان کے اوپر احسان نہیں جتلاتا ہے بِاللّا ولا ولا الملل. کہ ان کے ساتھ تو جو ہے ان کے اوپر حساب نہیں جتلاتا اسی طرح سے ان کے ان کی تربیت میں یا ان کو کھلانے پلانے میں جو ہے جو ہے کوتا ہی نہیں کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں اکتاتا نہیں ہے تو یہ لڑکیاں یہ بیٹیاں یہ بہنیں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گی بہت ساری فضیلت ہے اور اسی طرح سے یتیم اور بیوائیں بیواؤں کی جو ہے کفالت کرنے پر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا وکافل کہا تھا لیکن کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یا والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیچ والی انگلی اور اس انگلی کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ اس طرح سے ہم لوگ ہم دونوں قریب ہوں گے صحیح سنن نبی داؤت کے اندر ہے صحیح شیخ البال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جو ہے تصحیح فرمائی ہے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں فضیلت کی احادیث ہیں صدقات اور خیرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں بختاجوں اور خاص کر کے یقینوں اور بیواؤں پر خرچ کرنے اور ان کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں غریب مشکلوں پر اور بیوام یتیموں پر خرچ کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کے ان اور خیرات کو قبول فرما اور اسی طرح سے اے اللہ جو لوگ بچیوں کی یا بہنوں کی کفالت کر رہے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر رہے ہیں اے اللہ ان بچیوں اور بہنوں کو ان کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے اور جنت میں داخل ہونے کا اور جنت حاصل کرنے کا سبب بنا آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا القان تسم العلی متبالین القان طب الرحیم صلی اللہ علیہ نبینہ محمد علی, علی وصاب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ إن شاء الله